أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهدي الله فلا نضل لها ومن يضلله فلا هادي له ونشهد حلا إله إلا الله وحده لا شريك لها ولا اشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذي أرسل إلى الخلق قافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأملهم من الله فضلا كبيرا وهو الحبيب الذي ترجى شفعته لكل هول من الأوان مطحيمين يا من دلنتني جاه وسجدتن إليه على ساقٍ بلا مطلب لي يا رب يا رب سلم سنندا دائما ادب على حبيبك خير الخلق كلهين اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجدين الأظهر صلت اللاما عليك يا سبي يا رسول الله ميري محترم مقتدر علماء کرام میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں عزیز نوجوانوں اور پیارے بچوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے ہمارے تمام ان بھائیوں اور بہنوں کو جو المیرہ میں رہتے ہیں بھائی حاجی محمد سلیم صاحب ان کے تمام ساتھیوں کو بھائی کو بھائی نوشاد کو اور تمام جتنے بھی ساتھی ہیں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں انہوں نے آج ہمیں اور آپ کو یہاں یوم سید ابو بکر صدیق رضی اللہوں کے سلسلے میں جمع کیا اور ہم اور آپ یہاں حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائ خیرت فرمائیں اور ان شاء اللہ آہستہ آہستہ یہاں منظم ہو جائیں تنظیم قائم ہو جائے پھر آہستہ آہستہ آگے چل کر انشاءاللہ شاء بھی انشاء ایک عظیم الشان مسجد تعمیر ہو پانچوں وقت جہاں, آمین جہاں سے, سے پانچو وقت اللہ و اکبر کی صدایں بلند ہوں اللہ کا ذکر ہو اور اس کے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو میں ان سب بھائیوں اور بہنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں انہوں نے یہاں المیر میں ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کی تیاری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے سننے کے لیے اکٹھا کیا اور اللہ کی رحمتیں اس بستی میں رہنے والے مسلمانوں پر نازل ہوں کہ وہ الحمد دین کے کاموں کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں اور اس کے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حضور پرغور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب رسول تھے تو حضور اللہ کے محبوب تھے اور ان جیسا کوئی محبوب نہیں اللہ تعالی نے ان کو اپنا محبوب بنایا اور ان جیسا کوئی نہیں پیدا کیا حضور فرنور صلی اللہ علیہ وسلم بے مسلم تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ اور سارے عالموں کے لیے اور جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے اللہ کے آخری نبی تھے اور اللہ کے محبوب تھے تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضور پر صلی اللہ حاصل تھے ایسے ہی حضور کے محبوب ابو بکر بھی تھے اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور عنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے سب سے پہلے اسلام قبول کیا زندگی بھر ساتھ رہے سفر میں ساتھ رہے حضر میں ساتھ رہے دن رات حضور کے ساتھ رہتے تھے جب حضور مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے تو حضور کے ساتھ ہوتے تھے جب حضور جہاد میں ہوتے تھے تو ساتھ ہوتے تھے زندگی بھر حضور کے ساتھ ساتھ رہتے تھے زندگی بھر حضور کے ساتھ رہے اور ایسے ساتھ رہے کہ اب بھی حضور کے ساتھ تھے گنبد خزرہ میں اب بھی حضور کے ساتھ ہے. تو اللہ کے محبوب کے محبوب خلیفہ تھے محبوب تھے حضور ان سے محبت فرماتے تھے حضور کا مقام کتنا بلند ہے اب تو آج کل یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کی زبانیں دراز ہو گئی ہیں جو دن میں چاہتا کہہ دیتے ہیں ان کو مرنے کا خوف نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماض اللہ ہم جیسے تھے معاذ اللہ توبہ توبہ رسول اللہ بھی ہم جیسے تھے بات کرتے کرتے لوگ زبان سے ان کی یہ غلط بے بےخودہ بات نکل جاتی ہے گستاخانہ کل میں زبان سے نکل جاتا ہے حضور کا مقام بہت بلند ہے کیونکہ ہم جیسے تھے اس جیسے تھے آدمی جیسے تھے ہم جیسے تھے ابو بکرے صدیق رضی اللہ عنہ بر زندگی بھر ساتھ رہے تو حضور پر صلی اللہ عنہ سے شاع فرمایا اے ابو بکر تم زندگی بھر ہمارے ساتھ رہے جس تاریخ سے تم نے اسلام قبول کیا ہے اب تک ہمارے ساتھ ہو مکے کی کٹن زندگی میں جب کافروں کی طرف سے مشرقوں کی طرف سے تکلیف دی جاتی تھی اس وقت بھی تم ہمارے ساتھ تھے اور جب لوگ گھیر کر چاروں طرف سے گھیر کر گندگی اور اوجری ڈالتے تھے اس وقت بھی تم ساتھ تھے اور جب ابو جہن اور اس کے ساتھی ہم کو مارنے کے لیے دوڑتے تھے مارتے تھے پتھر پھینکتے تھے طائف میں ادھر نے ادھر نے کہیں بھی تو اے ابو بکر اگرچہ تم ہمارے ہر وقت ہر دم ساتھ رہے ہو لیکن تم مجھے نہیں سمجھ سکتے میرا مرتبہ نہیں جان سکتے تم کو میرا مرتبہ معلوم نہیں ہو سکتا اللہ اللہ تم کو میرا مرتبہ معلوم نہیں ہو سکتا میرا مقام میرا مرتبہ کتنا بلند ہے تم کو نہیں معلوم ہو سکتا اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے فرما رہے ہیں یہ بات اس سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہر وقت ساتھ ہے یہ بات اس سے کہہ رہے ہیں جو ہر وقت ساتھ ہے یا ابا اب لم لنگی حقیقت غیر ربی اے ابو بکر میرا مرتبہ کون جانتا ہے تم نہیں جانتے ظاہر ہے اب ابو بکر ہر وقت ساتھ رہے اور ان سے حضور ہمارے تم نہیں جانتے میرا مرتبہ ابھی تک تم میرا مرتبہ نہیں پہچان سکتے میرا مرتبہ کون پہچانتا ہے دیکھو میرے رب کے علاوہ جس رب نے جس اللہ نے مجھ کو پیدا کیا ہے اس کے علاوہ میرا مرتبہ کوئی نہیں جانتا ہے محمد سے صحت بچوں خدا کی اللہ کے ہمارا مطالعہ کو بھی ہم نہیں جانتے مانتے ہیں مگر اس کی حقیقت کو نہیں جانتے مانتے ہیں اللہ کو ہم مانتے ہیں لیکن اللہ اللہ ہے وہ پیدا کرنے والا ہے یہ ساری خوبصورت دنیا یہ خوبصورت دنیا اور اس خوبصورت دنیا میں رہنے والے لوگ یہ خوبصورت پہاڑ یہ دریا یہ آبشا یہ سب اسی نے پیدا کی ہے وہ اللہ رب العالمین جلد جلالو ہو ہم منوالو اس کی حقیقت کو ہم اس کو مانتے تو ہیں کہ ہمارا رب ہے اللہ ہمارا رب ہے لیکن پوری طرح سے ہم جانتے نہیں ہیں اس کو کون جانتا ہے روئے زمین پر پوری کائنات میں اگر رب کی حقیقت کو کوئی جانتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو کون جانتا ہے ان کا پیدا کرنے والا رب العالمین جانتا ہے لم عارف نے حقیقت غیر گیا ربی حضر سید نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنے بڑے مرتبے کے صحابی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلح پر ان کو کھڑا کیا تم نماز پڑھاؤ یہ بہت بڑے مرتبے کی بات ہے کہ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلح پر ان کو جب بیمار ہوئی تو کھڑا کیا تقریبا سترہ نمازیں آپ نے پڑھائی جیسا کہ پر ہمار وہاں کسی نے لکھا اپنے مسلے پر کھڑا کیا اپنا جانشین بنایا اور حضور پر نور صلی اللہ عظم کے بعد انہوں نے پورے نظام کو جو اسلام کا پورا نظام ہے اس کو سمال لیا ابو بکرے سے رضی اللہ علہ حضور کے جانشین بھی تھے خلیفہ بھی تھے حضور کے سسر بھی تھے آپ کی بیٹی اگر بیبی عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت بیٹی اور حضور کی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور سے شادی ہوئی یہ دیکھو آج جو ہمارے پاس بے شمار مسائل ہیں حدیث موجود ہے کے مسائل ہیں حدیث موجود ہے اس کا بہت بڑا ذخیرہ حضرت بیوی عائشہ صدیق سے پہنچا ہزاروں حدیثوں کی حافظ تھی حضرت بیوی عائشہ بڑے بڑے جنیل و حضرت صحابہ دروازے پر آ کے کھڑے ہو کے مسئلہ پوچھتے تھے اللہ اور حضرت بیوی عائشہ ان کو دلیل کے ساتھ قرآن اور حدیث کی دلیل کے ساتھ مسئلے کو بیان کرتی تھی حضرت بیوی عائشہ م. کے والد تھے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عائشہ حضور کی بی بی صاحب بتی یہ گھرانہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ جو گھرانا تھا حضور پر ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد تکلیفیں بھی اٹھائی بہت تکلیفیں اٹھائی ایمان والوں نے تکلیفیں ہمیشہ اٹھائی ہیں اور جب تکلیف اٹھاتا ہے آدمی تو پھر نکھر جاتا ہے مثلاً تکلیف ہی اٹھاتے ہیں اس سے بیماری ہے یا کوئی تکلیف ہے تو حضور پرمود صلی اللہ علیہ سے اشاء فرمایا میری امت بیمار ہوتی ہے میری امت تکلیف اٹھاتی ہے تو میں نے اپنے اللہ سے یہ وعدہ لے لیا میرے رب نے یہ فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ کی امت تکلیف اٹھائے گی بیمار ہوگی تو جتنی تکلیف اٹھائے گی ان کے گناہ دھن پہ چلے جائیں گے پاک اور صاف ہو کر اللہ کے حضور میں پیش ہو جائیں گے تو بیماری ہو کہ تکلیف ہو اس میں امت کے مرتبے بلند ہوتے ہیں اس امت کا مرتبہ بہت بڑا ہے اس امت کا یعنی ہمارا اور آپ کا ہمارا اور آپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے وہ کیسے مرتبہ بڑا ہو گیا ابو بکرے سندی کا مرتبہ بھی کیسے بڑا ہوا ابو بکرے اور صحابہ کا ان سب کا مرتبہ بلند ہوا ہے رسول اللہ کی وجہ سے یہ حضور پر ایمان لائے حضور کے دامن کو تھام دیا ان کے دامن کو تھام کے سب سے دامن چھوڑا دیا ہو کے ان کے دامن سے وابست سب سے دامن چھڑا لیا بشرقوں سے سے دنیا کے کاروبار سے دنیا کے دل دن لگانے سے سب سے دل کو ہٹا لیا اور دل کو اللہ, اور اللہ کے رسول کی محبت جما دیا سبحان اللہ تو یہ رسول اللہ کی یہ جو عظیم المرتب صحابہ تھے حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زندگی کو اپنی تمام چیزوں کو وق کر دیا دے دیا جو جیسے چاہو گا آپ دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے اور آپ اس کو سنتے رہتے ہیں علماء کرام اس کو بیان کرتے ہیں امت کا مرتبہ حضور کی وجہ سے بلند ہوا اب وہ بکر اب بکر تھے جب حضور کے دربار میں پہنچے تو صدیق ہو گئے نقب تھا یہ نقب صدیق سچ بولنے والا تصدیق کرنے والا ابھی جلد پرشاد فرماتا ہے ح ابو بکر صدیق کی تعریف ہو رہی ہے قرآن میں یہ ابو بکر حضور قرآن لے کر آئے اور لذیذ سچائی کو لے کر حضور تشریف آئے اور اس سچائی کی یہ سچائی ہے اس کی تصدیق سب سے پہلے ابو بکر نے کی سب تک یہی لوگ مدی یہی لوگ پرہیزگار ہیں یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو ابو بکرے صدیق رسول اللہ کے دربار میں پہنچے صدیق ہو گئے اس سے پہلے تو نہیں تھی کاروباری آدمی تو اس سے مل جائے وہ صدیقی ہو گیا جیسے ایک آدمی سری نام میں رہتا ہے جب سری نام سے یہاں آیا تو کسی نے پوچھا کہاں کے ہو کہا سری نامی سری نام سے شری نامی ہو گیا صدیق سے سدیقی ہو گیا ان کے نسبت سے ابو بکر صدیق جب رسول اللہ کے دربار میں پہنچے صدیق ہو گئے ساری دنیا میں صدیق صدیق وہ بکر اور صدیق اور حضرت عمر رسول اللہ کے دربار میں بہت سے پہلے عمر تھے عمر تھے کوئی خاص بات نہیں تھی جیسے معمولی آدمی ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے اچھے نہیں مطلب اچھے گھرانے کے لوگوں میں سے تھے ٹھیک تھے لیکن یہ کہ کوئی خاص وہ ان کا وہ ہو کے وہ بادشاہ تھے یا, یا چنی تھے یا اس وجہ سے ان کی شہرت ہوئی بہت بڑے سردار تھے ایسا نہیں تھا لیکن سبحان اللہ عمر حضور کے دربار میں پہنچے تو فاروق ہو گئے اللہ کے دربار میں پہنچنے کی برقر فاروق فاروق کا مطلب ہے حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ کرنے والا امتیاز پیدا کرنے والا حق اور باطل سچائی اور سچ اور جھوٹ اندھیرا اور روشنی کے درمیان میں فرق کرنے والا فاروق عمر عمر تھے نام عمر تھا خطاب لیکن جس کو دیکھیے حضرت عمر فاروق عمر فاروق عمر فاروق کتابیں لکھی گئی ہیں جوہرف فاروق نے کتابیں لکھی انگریزی میں فاروق عمر دا فاروق سبحان اللہ حضور کے دربار میں پہنچے فاروق ہو گئے حضرت عثمان کاروباری آدمی تھے تاجر تھے عثمان مکے کے رہنے والے تھے عثمان تو کہتے تھے عثمان مکے کے تازے تھے کاروباری آدمی تھے دکان کپڑا یہ وہ مکان چیزیں لاؤ سامان لاؤ شام سے لاؤ ادھر سے لاؤ بیچو کاروبار سبحان اللہ حضرت عثمان حضور کے دربار میں پہنچے تو عثمان غنی ہو گئے حضرت عثمان کا نام لحت تھا غنی عثمان غنی ایک ایک وقت میں آٹھ آٹھ سو ایک, ایک وقت میں ایک ایک ہزار ایک ایک وقت میں آٹھ آٹھ سو ایک, ایک وقت میں لاکھوں روپیہ شردیاں اللہ کے نام پر خیرات کر دیا کرتے تھے جنگ تبد میں اس میں, اس میں اس میں تمام کنواں خریدنے مدیر شریف میں کوہ خریدنے میں یہ کر کرنے سارے بیٹھ کم میں نیکم میں حصہ لے دیتے تھے عثمان بڑی صحاوت تھی ایک ایک ہزار اونٹ گیہوں اور کھانے پینے کی چیزوں سے لگا ہوا سامان تجارت کا آیا مدینی شریف میں سامان نہیں تھا بہت کمی تھی غلے کی گہوں کی روٹی کی بہت کمی تھی گہوں آٹا نہیں تھا کم ہونے لگا تھا اور تھوڑے دن بعد ختم ہو جاتا تو قید پڑ جاتا ایک ہزار اونٹ آئے جب یہ خبر آئی کہ حضرت عثمان کا سامان تجارت کا کاروباری آ رہا ہے تو بہت سے لوگوں کے پاس پہنچے کہا کہ وہ آپ کا مال آ رہا ہے تو آپ بیچنے تو ہمیں بھی کچھ بیچ دیجئے آپ نے کہا میں بیچ چکا بیچ دیا بیچ دیا مٹیزی میں کس کو بیچا آپ نے کاروباری تو لوگ ہمیں ہیں پہلے بھی ہم آپ سے خریدتے رہتے تھے سو اونٹ خرید لیے کسی نے دو سو اونٹ خرید لیے کیونکہ دو سو اونٹ جو دو سو اونٹ پر جو لدا ہوا ہوتا تھا نا گندا میٹھا شکر وغیرہ سکر وغیرہ یہ سب چیزیں تو خریدتے تھے تو کہا, یہاں کون خریدار ہے ہم ہی لوگ ہیں سبھی آٹھ دس آدمی جو آپ سے خریدتے تھے آٹھ دس اونٹ پچاس اونٹ سو اونٹ دو کا بعد اس میں یہ کہ میرا سودا ہو گیا میں نے دے دیا جب وہ اونٹ پہنچے تو ہم لوگ انتظام میں اس نے بھی, بھی خریدا ہی ایک ہزار اونٹ ایک دم کس نے خرید لیا ایک ہزار اونٹوں کے اوپر سامان لگا ہوا اس نے خرید لیا جب دیکھا تو آپ نے فرمایا جب وہ اونٹ پہنچی تو کہا کہ جتنے بھی غریب ہیں مسکین ہے سب نے بانٹ دو تو آپ تو کہہ رہے تھے خریدے کہا خرید دیا میں نے بیچ دیا تھا اللہ کو بیچا اللہ سے سودا کیا میں نے اپنے رب سے سودا کیا اس سے بڑھ کر کوئی نفا دے سکتا ہے اللہ تو میں نے بیچ دیا تھا حضرت عثمان رسول اللہ کے یہاں آنے سے پہلے عثمان تھے جب رسول اللہ کے دربار میں پہنچے غنی کہلائے اللہ عثمان غنی عثمان غنی غنی کا مطلب مالدار جسے میں کہتے ہیں بھائی عبد الغنی غنی اللہ کا نام ہے اللہ غنی اللہ غنی خزانوں کا مالک ہے عبد الغنی اللہ غنی کا بندہ تو حضرت عثمان رسول اللہ کے دربار میں پہنچے غنی ہو گئے غنی کر اب حضرت عثمان غنی, عثمان غنی عثمان غنی عثمان غنی اور سبحان اللہ حضرت علی حضرت علی, حضرت علی, حضرت علی, حضرت علی, حضرت علی جب ایماندائے چھوٹے بچے تھے نو دس سال کی عمر تھے سبحان اللہ حضور کے ساتھ رہے حضرت علی حضور کے دربار میں جب پہنچے ابو بکرے صدیق پہنچے صدیق ہو گئے ابو بکر عمر پہنچے فاروق ہو گئے عثمان پہنچے تو غنی کہلائے ساری امت ساری امت چودہ سال سے صدیق صدیق فاروق فاروق غنی غنی اور علی جب پہنچے تو ولی ہو گئے ابو بکری صدیقی عمر فاروق عثمان غنی علی یہ یہ رسول اللہ کے خلیفہ تھے جانشین تھے سبحان اللہ ان سے روشن ہو گیا دن یہ اس امت کا بڑا مرتبہ ہے اس امت کے لیے رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں اور ہم آپ سے بڑھ کر کوئی امت نہیں سبحان اللہ اور آپ کے لیے رسول اللہ سے بہتر کوئی نبی نہیں شیطان ہے جو نبوت کا دعوی کرتا ہے دلچارے زمین پر چلتا پھرتا شیطان ہے اگر کوئی نبوت کا دعوی کرتا ہے کوئی نبی بنتا ہے نبی کہلواتا ہے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اللہ کے نحبو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں وہ آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں اور ہم آخری امت ہیں اور ہمارا مرتبہ اب یہ ہے کہ پہلی امتوں کا ایسا رتبہ نہیں تھا